تبلس کے کہ ہم اس بات کو مکمل کریں دو دعائیں اور سن لیجیے ایک تو دعا ایسی ہے جو ہزار عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور وہ کہتی ہیں ابن معاذہ میں آئی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیں سکھایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکمتوں کے تحت مقدر فرما دیا کہ ایک ایسی خاتون آپ کے گھر میں آئیں جن کی عمر سیکھنے کی ہو ان کی عمر کا حصہ وہ ہو کہ وہ ایک ایک چیز کی جستجو کریں ایک ایک بات کو سوچیں اور جس طرح بچپنے میں اور اس کے فوراً بعد بلوت کی عمر کے کچھ بعد بھی انسان میں یہ جذبہ رہتا ہے کہ وہ سیکھے اور اس کے علم میں اضافہ ہو خدا کی قدرت کاملہ تھی کہ اللہ کی یہ تقدیر سید عائشہ رضی اللہ عنہا کے روپ میں ظاہر ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ تشریف لائیں اور اسی لیے جب آحضر صلی اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے تو ان کی عمر بیس برس سے بھی کم تھی تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کو سیکھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی انہیں تعلیم دی اور اتنا علم تھا ان کے پاس اتنا علم تھا کہ بہت سے صحابہ کرام اور تابعین اضام رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جس مسئلے کا کسی کے پاس حل نہیں ملتا تھا ہم ازد عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاتے تھے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی بات اس معاملے میں ضرور ان کے سامنے ہوتی تھی اور وہ اس کے مطابق فتویٰ دیا کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھاتے تھے ہم جو ان کی امتی ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ یہ دعا سیکھیں اور بہت زبردست دعا ہے آپ دیکھیے آپ نے فرمایا کہ یوں کہا کرو جب اللہ تعالی کے سامنے جاؤ کہ انی کا من الخیر کلحی اللہ میں جتنی بھی خیر ہے سب کی سب اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں ہی اللہ وہ خیر جو جلدی سے مجھے مل جائے انسان پہ اضطرار کی حالت تاری ہو جاتی ہے انسان کو ایک کوئی چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تو اللہ نے اللہ اللہ وعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملے کہلوائے کہ وہ اپنی امت کو یوں سکھایا کرے آج ہی, ہی اللہ انجام کے اعتبار سے جو خیر کے کام ہے وہ بھی مجھے دے دیجیے اور اللہ جلدی سے جتنی خیر ہے وہ سب کی سب مجھے دے دے اور پھر دیکھیے کیا فرمایا مع عالم تو مینم عالم اللہ وہ خیر جو میں جانتا ہوں وہ بھی مجھے میرے نصیب میں فرما اور اللہ جو خیر مجھے علمی نہیں ہے خدایا وہ بھی مجھے دے دے اور پھر اس کے بالکل برعکس دوسری طرف کو فرمایا ہے وہ عظبی کا من نے شر اللہ میں ہر شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں آج ل ہی, ہی اللہ ان کاموں سے بھی جو آخر پر پہنچ کر شر کا باعث بن جائے اور اللہ ان کاموں سے بھی جو جلدی میں شر کا باعث بن جائیں انسان جلدی میں کوئی کام کر لیتا ہے بغیر سوچے سمجھے نادانستگی سے اور یہ خیال نہیں آتا کہ اس کا انجام کیا نکلے گا تو دعا سکھائیے کہ یوں کہا کرو اللہ سے کہ وہ اوزب شرک اللہ اللہ میں ہر شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں آجل ہی ل ہی اللہ اس شر سے بھی جو جلدی سے میرے نصیب جلدی سے مجھے پہنچے اور اللہ اس شر سے بھی کہ انجام نام اس کے شرد نکلے میں ایسے کاموں سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں ما علم تو منالم عالم اللہ وہ شر جو میں جانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ شر کا کام ہے اور خدایا جس شر کو میں نہیں جانتا اس شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں اگلا جملہ دیکھیے کہ کیا سکھایا ہے اللہ اسلو کا من خیری کا اللہ میں آپ سے ہر وہ چیز چاہتا ہوں ہر اس چیز اور بھلائی کو چاہتا ہوں جو آپ سے سوال کی ہے ابدو کا و نبیوں کا تیرے بندے نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جو چیزیں انہوں نے خیر کی مانگی ہیں خدایا میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ سے خیر کی طلب نہیں کی اور کون سا شر ایسا ہے جس سے آپ نے پناہ نہیں مانگی تو اتنی جانے دعا یہ سکھا دی کہ یوں کہو اللہ اعلی کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اِن اصلوں کا من خیرن ما سا کا ابدو کا اللہ جو تیرے بندے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے خیر مانگی ہے خدایا وہ ساری خیر میں بھی چاہتا ہوں بزوبی من کا منشرما مستاذ اب ہی ابدو کا بن بھی اللہ ہر اس شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں پردگار جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی اب اس کے بعد کون سا شر ایسا رہ جاتا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ نہ مانگی اور دعا کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت ان کی نبوت کا اعتراف یہ اس دعا کی شان کو اور بڑھا دیتا ہے جتنے بڑے بڑے موقع ہیں آپ ان تمام مواقع پر دیکھیے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کے لفظ کو ارشاد فرمایا اس سے بڑا کام نہیں ہو سکتا کہ انسان انسان بن جائے اللہ کا بندہ بن جائے بندگی سب سے بڑی چیز ہے بندگی سب سے بڑی اطاعت ہے قرآن پاک کا نزول کوئی معمولی چیز تھی اتنا بڑا واقعہ ہے اور اللہ تعالی نے وہاں دیکھیے کیا لفظ فرمائے کہ تبارک اللزی نزل الفرقان اعلی برکت پالی ہے وہ ساتھ جس نے اس فرقان کو قرآن پاک کو اپنے بندے پر نازل کیا اس کائنات کا سب سے عجیب واقعہ اور پہلا اور آخری واقعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے شرف دیا میراج میں آپ تشریف لے گئے اللہ تعالی نے وہاں کیا فرمایا سبحان اللہ زی اسرا بے ابدی پاک افزا جب اپنے بندے کو رات و رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد تک آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت ہے وہاں بھی پوہا اللہ ابدی ہی اور اللہ نے وہی کہ اپنے بندے پر جو وہی خدا نے کرنی چاہیے ہم اور آپ ہر نماز میں پڑھتے ابد ہو رسول اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے صلی اللہ علیہ وسلم تو بندگی سب سے بڑی چیز ہے اس دعا میں بھی یہی دونوں مرتبہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ماں اللہ کا ابدو کا و نبیوں کا اللہ جو آپ کے بندے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر مانگی ہے میں ہر وہ خیر طلب کرتا ہوں اور جس جس شر سے انہوں نے پناہ مانگی خدایا میں اس شر سے پناہ مانگتا ہوں اللہ معنی اسلکل جنت اللہ میں جنت آپ سے اس کا سوال کرتا ہوں اور خدایا ہر اس کو عمل کا جو مجھے جنت سے قریب کرتے قول اور عمل دونوں یعنی زبان سے نکلی ہوئی وہ تمام نیکی کی باتیں جو بندہ خود عمل کرتا ہے کسی کو تلقین کرتا ہے اور وہ آگے کو عمل کرتا ہے اور وہ تمام اعمال جو انسان خود کرتا ہے مستن وہ, وہ تعلیم کے ادارے بناتا ہے پل بناتا ہے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اسی طرح جتنے بھی و عامہ کے کام کرتا ہے عام انسانوں کی مدد کرتا ہے بھلائی میں لوگوں کے کام آتا ہے لوگوں پر مشکلات آ جاتی ہیں ان کی مدد کرتا ہے جن لوگوں کو قرض نے قرض جی، جی، جی، جی، جی، کے بوجھ نے دبا دی ہے جن نظروں کو قرض نے چکا دیا ہے ان کے قرضے ادا کرتا ہے قدرتی آفات زلزلے سیلاب بجلیاں یہ سب چیزیں جب آتی ہیں تو وہ خدا کا بندہ اپنے اعمال کے ذریعے لوگوں کو ان مشکلات اور مصائب سے نکالتا ہے انسانیت کی خدمت کرتا ہے یہ اعمال ہیں جو اللہ سے اللہ کا قرب دلاتے ہیں جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں تو بندہ یوں دعا مانگتا ہے کہ اصل جنت و ما کر با علیہ من اللہ میں جنت کا سوال آپ سے کرتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل کا جو مجھے جنت سے قریب کر دے با عضب کا منار اور اللہ میں جہنم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور اللہ ہر وہ قول اور ہر وہ عمل جو جہنم سے قریب کر دے اس سے آپ کی پناہ چاہتا انسان ایک جملہ کبھی زبان سے نکالتا ہے اور اسے پتا نہیں ہوتا نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خدا کی اتنی ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس بندے کے اس جملے کو لکھ لو یا من القاقہ فی اس دن کے لئے جس دن ہم اس سے ملاقات کریں گے پھر ہم اسے اس بتائیں گے کہ تم نے کیا کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول نز البلاغہ میں آیا ہے زندگی بھر کے لیے اس قول کو اپنا اپنا اصول زندگی کا بنا لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ زبان سے کبھی ایک جملہ جو نکلتا ہے اللہ کے سارے انعامات سے محرومی کا فیصلہ کرا دیتا ہے یہ زبان ایسے ہی نہیں ہے کہ انسان جو چاہے کرتا رہے اور یہ اعضاء اور جوارے ایسے نہیں ہیں کہ انسان سے جتنا مرضی دل کسی کا دکھا دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہہ دیا تھا کسی کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت تھی ان سے ارشاد فرمایا آپ نے کہا تم نے اتنا سخت جملہ یہ کہا ہے اتنا برے الفاظ ہیں یہ کہ اگر صاف اور بالکل شفاف سمندر میں ملا دیا جائیں تو سمندر کا پانی گدلا ہو جائے انسان تو بھی ایک جملہ بول کے کسی کا دل اتنا دکھا دیتا ہے کہ اگر اس دوسرے آدمی کی زندگی چالیس برس بھی رہے تو اس جملے کی تلخی برابر موت تک محسوس کرتا ہے الزامات چھوٹے اور اسی طرح لوگوں کی شکایتیں اور غیبتیں یہ سب کی سب اسی درجے میں آتی ہیں خدا کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے ان چیزوں سے انسان جہنم کے قریب چلا جاتا ہے یہ سب کو پتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ شراب حرام ہے اور اس سے بچتے ہیں تو کیا غیبت حرام نہیں اس سے نہیں بچنا چاہیے کیا حسد حرام نہیں جس طرح شراب کی حرمت ہے اور جس طرح وہ کبیرا گناہ ہے اسی طرح یہ غیبت بھی حرام ہے اسی طرح لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف دینا بھی حرام ہے پھر کیا بچا ہے کہ ایک سے تو اتنا اجتناب اور اتنا پرے رہنا کہ گویا ایمان اور کفر کا وہ مسئلہ ہو جائے گا اور دوسرے کے متعلق ایسی بیدہ دلیری کہ صبح سے رات تک کبھی رات سونے سے پہلے حساب کرے تو شاید ہی کوئی اس کا واقف بچاؤ جو اس کی زبان سے آجز نہ گیا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں یہ بات کہی وہ اوزب کمن کا اللہ جہنم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور ہر اس چیز کی خدایا ہر اس بات کی اور اس عمل کی جو مجھے جہنم سے قریب کر دے وہ اس علقہ اور اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں انت جالا اللہ آپ کر دیجئے اللہ خزا ان قزئی تہولی خیر تو جو بھی فیصلہ میرے بارے میں خدایا کرے وہ بس خیر ہی کا فیصلہ یعنی میرے اعمال کی بنیاد پہ میں کبھی اس کا مستحق ہو جاؤں کہ مجھے دنیا میں سزا ملے میرے اعمال ایسے ہو جائیں کہ دنیا میں مجھے رسوائی اور شرمندگی ہو یا دنیا میں مجھے ناکامی ہو یا آخرت میں میرے لیے جہنم بن جائے خدایا ان ساری چیزوں سے میں پناہ مانگتے ہوئے یہ جی عرض کرتا ہوں بس الکا كل قزا ان قزائی تبلی خیر میرے بارے میں تو بس خدایا آپ جو بھی فیصلہ فرما دیں وہ خیر ہی کا فیصلہ خیال میں رکھنا چاہیے کہ انسان کبھی کبھی بہت سی چیزیں ایسی دیکھتا ہے جس کی اصل علت اور لن وہ دریافت نہیں کر سکتا اور سوچتا ہے کہ یہ سارا نظام ایسے کیوں چل رہا ہے فلاں آدمی اتنا غریب کیوں ہے فلاں کے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے فلاں آدمی کو سزا کیوں مل رہی ہے اور ہوتے ہوتے کبھی کبھی شیطان اس ڈگر پہ لے چلتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ سب کا سب علیہ زب اللہ خدا کا ظلم ہے جو اس نے اس دنیا میں مچایا ہوا ہے اور وہ کسی کو نہیں پوچھتا جب دماغ اس لائن پہ چلنے لگے اور یہ کفر کے بےودہ خیالات آنے لگے تو خیال کرنا چاہیے کہ اس کائنات کو اللہ تعالی چلا رہے ہیں اور اس کا ہر ہر فیل میری سمجھ میں آ جائے میری عقل ایسی نہیں ہے اپنے پہ غور کرے کہ اللہ کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے اور خدا کے انعامات پر نظر کرے اور اپنے کرتوت دیکھے کہ میں کس قدر سزا کا مستحق تھا مالک نے مجھے کیا دیا میں ذلت کا مستحق تھا خدا نے مجھے عزت دی میں اس قابل تھا کہ اپنے کرتوت کی وجہ سے مجھے ایک دانہ گندم کا اور ایک چاول رزق کے طور پر نہ ملتا اللہ نے مجھ پہ کتنے احسانات کیے صحت دی سب کچھ دیا تو جب خدا میرے ساتھ معاملات ایسے کر رہا ہے تو اور اس کی مخلوق جانے اور وہ جانے مجھے تو اپنے کام سے کام رکھنا جیسے ڈاکٹر کے پاس بہت سے مریض جاتے ہیں. اور ڈاکٹر اچھی طرح پیش آتا ہے اپنے مریضوں سے اور ایک مریض باہر نکل کے لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو بہت ہی سخت مزاج کے ڈاکٹر صاحب تو بہت ہی بےحدہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو ایسے ہیں ویسے ہیں تو عقل مند آدمی کہتا ہے کہ بھئی آپ کے ساتھ تو جو کچھ بھی ہوا سو ہوا ہوگا مگر ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے تو بڑے اچھے ہم تو جب بھی آتے ہیں ہمیشہ اچھی طرح بات کرتے ہیں ہمیشہ اچھی طرح وہ چیک اپ کرتے ہیں بس یہی حال انسان کو سوچنا چاہیے کسی کے ساتھ خدا کا کوئی بھی معاملہ وہ اللہ جانے اور وہ جانے میرے اپنے بارے میں خدا کا معاملہ صحیح ہے خدا کا معاملہ احسانات کا رہا ہے انعامات کا رہا ہے بس میرا اپنا معاملہ درست ہے باقی اس پوری کائنات کا خدا نے مجھے ٹھیکہ نہیں دے دیا کہ میں اس کی ایک ایک علت دریافت کرتا وسط علی حجویری رحمت اللہ علیہ غزنی میں حجویر کے محلے کے رہنے والے تھے اور لاہور میں تشیف لائے انہوں نے اپنی کتاب کشب المحجوب میں ایک واقعہ لکھا ہے جو چیز آپ سے عرض کی گئی امید ہے اس واقعے سے اس کی وضاحت ہو جائے گی انہوں نے لکھا ہے کہ میری زندگی میں ایسا وقت گزرا کہ مجھے لوگوں کی مدد کرنے کا بہت شوق تھا اور ہر آدمی کی مدد کرتا تھا ہر ایک آدمی حتیٰ کہ جب میرے پاس پیسے نہیں رہے تو میں نے قرض لے کے لوگوں کی مدد کرنا شروع کی اب جو لوگ قرض دیتے تھے وہ ایک اور انہوں نے تقاضا کیا تو لکھا کہ میں جب تنگ ہو گیا لوگوں کے تقاض، تقاضوں سے اور قرض دینے کے لیے کچھ باقی نہیں تھا تو میں نے اس طبو سعید رحمت اللہ علیہ کو شام خط لکھا اور میں نے اپنی ساری کیفیت عرض کی تو استبو سعید رحمت اللہ علیہ نے مجھے جواب میں لکھا کہ علی جتنا لوگوں کا کام ہو سکتا ہے بس اتنا کرو اور اس سے زیادہ اپنے ذمے ان کا بوجھ نہ لو اللہ نے جس بھی تقسیم کا تمہیں ٹھیکہ نہیں دے دیا اور اپنے آپ کو تنگی میں نہ ڈالو سو حال یہی ہے کہ ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ہر ہر فیل کی ہمیں سمجھ آنے لگے ہر ہر کام کی حکمتیں ہمیں سمجھ آنے لگے ہم کب سے اپلے کل بن گئے ہمارا مقام کب سے ایسا ہو گیا کہ اب شانو ہمیں سمجھانے لگے کہ اس کے ساتھ یوں ہوا اور یوں ہوا وہ تو اس کا کرم اس کی مہربانی ہے کہ تھوڑی بہت جو عقل دے دی ہے تو اپنی متعلق غور کرے یہ ہے وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ قَضَى اِن قَضَى اِن قَضَى اللہ میرے بارے میں تو بس آپ کا جو فیصلہ ہو پروردگار میں خیر کا سوال کرتا ہوں میرے لیے ہمیشہ خیر ہی اور یہ وہ بات ہے جس کے موسا علیہ صلاح نے اس وقت کہی جب وہ ہجرت کر کے ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئے تھے اور قرآن میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا انزل تیل یمن خیرن اللہ جو کچھ بھی آپ آج خیر کی چیز میرے پاس بھیج دیں فقیر اللہ میں تو آپ کا محتاج ہوں یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ ہم اللہ تعالی سے یوں دعا کرتے رہیں ارض کرتے رہیں کہ خدایا میرے بارے میں جتنے بھی فیصلے ہیں تیرے خدایا میں خیر کا سوال کر